وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ نے میرا دل سے ہی باتیں خوش کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا فرمایا آپ نے بہت ہی آج پیاری پیاری معلومات اور جو حدیثیں بیان کی ہیں نا صحابہ کے واقعات تو بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی مدینے لے جائیں میرے دل سے دعا نکل رہی ہیں اور جناب میں نے نہیں انوائٹ کیا آپ کو کسی اور نے کیا ہوگا میری لسٹ میں نہیں ہے آپ تو چلے جو میں آپ کو لسٹ میں ہوں گے تو میں نکال دوں گا تو جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائے تو احسان بھائی چلو یار آج تو میں بات نہیں کر سکتا میں جا رہا ہوں صحیح ہے تو یہ ہے کہ یہ لڑکے لڑکی والوں کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو ہماری ہاں ایک دفعہ ایک کیس ہوا تھا اس طرح کے وہ ساری بات چیت ہو کے تو لڑکی والے نے کہا جی وہ لڑکا جو ہے نا لڑکی نے کہا جی یہ تو کالا ہے اس لیے جو ہے نا مگر یہ کہ اس کی پھر اسی جگہ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہوگی ترکیب نہیں جناب پھر میں دیکھیں نا پھر آپ جو ہے نا بات کر رہے ہیں ایک شہر کے حوالے کراچی جو ہے نا بہت بڑا شہر ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ بلو کا ایک سمندر آپ وہاں سے بات کر رہا ہوں میں جس جگہ سے بات کر رہا ہوں نا یہاں پر ذرا کہ ایک مطلب کہ وہ حساب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اتنی بڑی کمیونٹی یا اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نہیں ہے جو مطلب مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں صحیح ہے نا تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے کلچر میں ذرا کہ یہ چیز نہیں ہے اتنی زیادہ تر والدین ترکیب کرتے ہیں اور جہاں پر دیکھا دیکھی کیا بات کرتے ہیں تو وہ مطلب کہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر دیکھن کیونکہ خاندانوں میں ہوتا ہے تو شکل سورج کا اندازہ ہی ہوتا ہے میں صحیح بتا رہا ہمارے ہاں جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ سارے جہاں رشتے کے لیے یہ وہ مطلب شاد نادر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا میں میں ہوش کے ہوش میں ہی ہوں جناب میں ہوش میں ہوں میں ابھی جناب دوسرا کپ چائے کا پی رہا ہوں اور چائے پینے سے میرے ہوش آواز جو نا وہ ڈبل ٹریپل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا شاید تو آپ میرے کسی بھی دوست سے پوچھ سکتے ہیں میں پوری آشہ رات میں ہوں مرا یہ مجھے ٹائم نہیں اجازت دے رہا کہ میں بات کروں آپ آئیں چلو آج آپ کا میدان تھی کل ان میں واپس آ کے کیسے نکال دوں گا آپ پرو کریں مگر آپ نہ ایک کیس کو پکڑ کرنا جیسے میڈیا پر اچھالتے ہیں نا آپ اس کو اچھال رہے ہیں آپ نے لڑکوں کی بات کی نا تو وہ میں بھی ایک دو کیس میرے پاس بھی والے علاقے میں بھی ہوئے میں بھی وہ بتا سکتا ہوں مگر اس میں مظلوم جانا وہ ٹھیک ہے لڑکی والوں کے بھی ہوتی ہیں مگر بہت کم ہوتی ہیں اب دیکھیں نا یار انہوں نے ایک لڑکی اپنی حوالے کرنی ہوتی ہے وہ نہ معلومات میں تو کون لے گا آج آج مائیک السلام علیکم میرا خیال سے آپ دنیا کے میں رہتے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ کسی جنگل ونگل میں رہتے ہیں جہاں پر میں خاص دو چار آٹھ دس فیملیاں رہتی ہوں گی جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے اور آپ شاید ان کی بات کر رہے ہوں گے تو میں ان کی بات نہیں کر رہا میں پوری دنیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی بات یہ ہے اللہ کے بندے یہ کامن سینس ہے بالکل کامن سینس آپ آج نا جو پرنٹ میڈیا ہے پیپر میڈیا ہے آپ اٹھا کر پڑھے روزانہ اخبارات میں کہ رشتہ نہیں لڑکے کو رشتہ نہیں دیا تو وہ لڑکی کے گھر میں جا کر اس کی ناک کاٹ دی اس کو اغوا کر لیا اس کو جناب جناب اس کے جو تیزاب چھڑک دیا اس لڑکے کو رشتہ نہیں دیا تو لڑکے نے لڑکے والوں نے یہ کر دیا لڑکے کو رشتہ نہیں دیا تو لڑکے والوں نے یہ کر دیا لڑکے کو رشتہ نہیں دیا لڑکے, کو رشتہ نہیں دیا, لڑکے والوں نے یہ کر دیا ٹھیک ہے نا لڑکیوں کو بہت منع کیا جاتا ہے کیوں کہ جب دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے اندر کوئی خامی ہے لڑکے کے اندر کوئی برائی ہے لڑکے کے اندر جب کوئی ایسی ایب ہوتا ہے تو اس کو رشتہ نہیں دیا جاتا اس کو لڑکی ابھی آپ نے کہا نا کہ لڑکی دینی ہوتی ہے تو جس ماں باپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دینا ہے جس ماں باپ کو لڑکی دینی ہے تو کیا وہ آنکھ بند کر کے لڑکی دے دیں گے اب یہ بتائیں مجھے چلیں اگر لڑکا لڑکے کے اندر کوئی برائی ہوگی اگر لڑکے کے اندر کوئی خامی ہوگی اگر لڑکے کے اندر کوئی ایب ہوگا تو کیا ماں باپ جو ساری زندگی اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں وہ کیا آنکھ بند کر کے اپنی لڑکی کو ایسی اٹھا کر لڑکی کو دے دیں گے یار بچوں جیسی باتیں کر رہا ہوں اب یار میرے بھائی کبھی آپ کچھ کہتے ہو تو کبھی آپ کچھ کہتے ہو کبھی آپ کہتے ہو لڑکی کو لڑکی والوں کو تحقیق کرنی پڑتی ہے تو تحقیق کیسے کریں گے لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں گے تو تحقیق کریں گے نا لڑکے کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں گے تو تحقیق کریں گے نا لڑکے کے بارے میں معلومات کریں گے تو تحقیق کریں گے نا لڑکی لڑکے کی پوری انویسٹیگیشن اور آپ کو ایک بار بتاؤں ماد کے ساتھ لڑکی کے بارے میں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کی صورت کیسی ہے اس کے خد و خال کیسے یہی دیکھا جاتا ہے نا لڑکی کے بارے میں لیکن لڑکے کے بارے میں تو ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے وہ کتنا کماتا ہے اس کی, اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے وہ کہاں اس کا وہ اس کا مزاج کیسا ہے اس کی ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے میرے بھائی تو ہونا چاہیے نا تو آپ جو جہاں جہاں اتنی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہاں کے بارے میں تو آپ فکر مند نہیں ہیں اور جہاں صرف ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی لڑکی جو ہے وہ کیسی ہے میرے بیٹے کو میرے میرے بیٹے کو میرے بھائی کو پسند آئے گی نہیں آئے گی اس حوالے سے اگر گھر والے جا کر اگر کسی لڑکی کو دیکھتے تو اس میں تو شرح نے اجازت دی ہے آپ جس جس کی شریعت میں اجازت دی ہے آپ اس کو اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ گئے کہ نہیں جناب یہ ظلم ہوتا ہے یہ زیادتی ہوتی ہے لڑکی والوں کو ارے میرے بھائی میرے بھائی اگر دس پرسینٹ لڑکے والے منع کرتے ہوں گے نا لڑکی کے لڑکی کو تو نوے پرسینٹ لڑکی والے لڑمانا کرتے ہیں لڑکی کو آپ جو کہ شاہج و نادر آپ جو جو ٹاک شوز ہوتے نا ٹاک شوز آپ ان کو دیکھا کریں آپ اخبارات پڑھا کریں کہ جس میں آپ کو لوگ یہ کہتے پہ ملیں گے میں نہیں لوگ کہتے ملیں گے کہ اکثر لڑکیاں گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی اچھ, اکثر لڑکیاں اکثر لڑکیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں میرے بھائی یہ میری بات نہیں ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے یہ میری بات نہیں ہے میری ذاتی بات نہیں ہے یہ دنیا کہہ رہی ہے میرے بھائی میں, میں, میرے بھائی یہ اس اس کو اس کو اگر آپ ٹھنڈے دل سے ان باتوں میں غور کریں گے اور جو لوگوں کے تاثرات ہیں لوگوں کے خیالات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان کو پڑھیں گے ان کو آپ اسٹڈی کریں گے آپ کو میں بتاتا ہوں چلیں آج سے تقریباً پانچ سال پہلے کی رپورٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اخبار کی رپورٹ آج سے پانچ سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ایک کروڑ لڑکیاں جو اپنی عمروں کو پہنچ چکی ہیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی گئی ایک کروڑ لڑکیاں ایک کروڑ لڑکیاں جو ہیں رشتوں کے انتظار میں پاکستان پانچ سال پہلے کی رپورٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیں آج کیا عالم ہوگا آج کیا آلام ہوگا میرے بھائی یہ جو اکثر جو ہمارے یہاں اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر ایک ایک گھر ہے اس میں ماشاءاللہ ایک فیملی ہے وہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک ایک فیملی اسٹیٹس ہے ان کا ایک رہن سہن ہے ان کا ایک رکھ رکھاؤ ہے ان کا ایک معاشرے میں ان کا ایک نام ہے ان کا ایک مقام ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس ان سے نیچے کے اس کا وہ آتا ہے نا تو وہ ان کو اس کے اندر دس ایپ نکالتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کا تو یہ اتنا ہے لڑکا تو اتنا کماتا نہیں ہے لڑکی کی تو شکل ایسی ہے لڑکے کا تو ہولیہ ایسا ہے لڑکے کا تو یہ ایسا ہے لڑکے کا تو وہ ایسا ہے اس کے اندر ایپ نکالتے ہیں اس کے علاوہ کتنے ایپ نکالتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی لڑکیوں کو بیٹھے بیٹھ بیٹھ بیٹھا بیٹھا اس کو بوڑھا کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں نا کہ میری لڑکی کی عمر نکلی آ رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مجبور جبرن کہرن جو ہے وہ پھر جو بھی رشتہ آتا ہے پھر اس کو پکڑا دیتے ہیں تو میرے بھائی لڑکیوں کے ساتھ جو دیکھنے لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ بعد میں وہاں سے دیکھ کر آ کر اس کے بارے میں جو غیبتیں کی جاتی ہیں نا وہ غلط ہے اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس کو ہمیں کریٹیسائز کرنا چاہیے وہ جو غیبتیں ہوتی ہیں نا لڑکی کے بارے میں کہ وہ لڑکی ایسی تھی وہ لڑکی ایسی تھی وہ لڑکی ٹھگنی تھی, تھی اس لڑکی کے بال چھوٹے تھے اس کے ہونٹ ایسے تھے اس کے کان ایسے تھے یہ غلط ہے یہ غیبت ہے اس کو آپ کریٹیسائز کریں اس کو آپ کریٹسائز کریں لیکن اب یہ چیز ابے بھائی لڑکے والے اگر لڑکی والوں کے لڑکی دیکھنے جائیں گے نہیں تو رشتہ ہوگا کیسے یار یہ تو آپ مجھے سمجھا دو اگر لڑکے والے اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا مفتی صاحب نے ابھی فرمایا ڈیڑھ ڈیڑھ سال دو دو سال چکر لگاتے ہیں ارے بھائی تو یہ تو لڑکی والوں کا لڑکے والوں کا دونوں کا کسور ہے کہ آپ ڈیڑھ ڈیڑھ سال دو دو سال معاملے کو چلا کیوں رہے ہو اپنا چلاؤ ڈیڑھ دو سال یہ تو لڑکی کے لڑکی والوں کے اوپر ہے نا کہ آپ لڑکی والے اس معاملے کو اتنا طول کیوں دے رہے ہیں وہ منع کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو کریں سوبس ملا ورنہ ہم اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے اب ڈیڑھ سال دو دو سال اگر جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو اس میں تو ان کی اپنی غلطی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں صرف لڑکے والوں کی غلطی ہے بلکہ لڑکی والوں کی بھی اتنی غلطی ہے جتنی لڑکے والوں کی غلطی ہے تو میرے بھائی دونوں جو ہے نا وہ دونوں طرح کی معاملات جو ہے نا وہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق معاملات کو اختیار کرنے کی توکی عطا فرمائے وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ یہ کہہ دینا کہ جی لڑکی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لڑکی ڈسائڈ ہوتی ہے لڑکے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا لڑکے لڑکے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ غلط ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں باقی جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کی میں اور آپ مذمت نہیں کر سکتے جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے نا اور اگر اس کو کوئی مس یوز کر رہا ہے غیبتیں کر رہا ہے بہتان لگا رہا ہے یا اس کے خلاف جو ہے نا زبانی بد گمانی کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا وہ اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہے لیکن رشتہ دیکھنے کے لیے جانا گناہ نہیں ہے یہاں تک کہ لڑکے کا جانا بھی گناہ نہیں ہے تو پھر وہ گناہ اس کو ہم کنڈیم کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم کریٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا میں اس کی جو ہے نا وہ کم سے کم حق میں نہیں اور اگر ایسی بات ہوتی تو جب میں نے دوبارہ مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیے حوالے سے جو میں نے کچھ کہی ہے باتیں اس کا کچھ میری جو میری کچھ غلطی ہے اس کی آپ نشاندہ فرمائیں تو مفتی صاحب نے الحمد میری باتوں کی جو ہے نا تعریف فرمائی ہے اور مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ جو بائنڈ جو نکات آپ نے پیش کیے ہیں وہ بھی وہ بھی صحیح ہیں اور جو میرے باتیں کی ہیں وہ بھی صحیح ہیں میں بھی مفتی صاحب کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں کہ پیچھے سے جو لڑکی کی ذیبتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہتان لگائے جاتے ہیں اس کی جو ہے نا معذ اللہ اس کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں یہ تو کرنے والا گناہ گار ہے چاہے وہ لڑکی والا کرے چاہے وہ لڑکے والا کرے اسی طرح سے لڑکی والے بھی جو ہے نا وہ لڑکے کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں کہ وہ اتنا موٹا ہے آپ اب دیکھیں نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس جب ایک عورت آئی اور اس کا, ان کا کت جب چھوٹا تھا تو جب وہ چلی گئی تو انہوں نے سرکار سے اٹ کی نا یا رسول اللہ چھوٹے قد کی عورت سرکار نے کیا برمایا عائشہ تم نے غیبت کر دی تو چھوٹے کت کی عورت کہنا جب غیبت ہے تو آپ یہ بتائیں کسی کو موٹا کہنا غیبت نہیں ہے اگر آپ کسی موٹے شخص کے سامنے رو گئی یا تم بہت موٹے ہو تو کیا اس کو برا نہیں لگے گا اس کو لگے گا نا وہ اگر موٹا ہے تو صحیح ہے وہ موٹا ہے لیکن کیا وہ کیا اس کو برا نہیں لگے گا لیکن کیا لڑکے کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت موٹا ہے یا وہ بہت بھدا ہے یا اس کے اس کی شکست جو ہے نا ایسی ہے یا اس کا تو یہ تو یار میں سمجھتا ہوں جو بھی غیبت کرے گا وہ گناہ گار ہے چاہے لڑکی والے کریں چاہے لڑکے والے کریں غیبت جو بھی کرے گا غیبت گناہ ہے اور غیبت کے حوالے سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نا یہ کئی صحیح کام ہے تو اس لیے جو یہ معاملات ہیں جو شادیوں کے معاملات میں جو یہ ساری خرابیاں ہیں یہ دونوں طرف سے ہیں آج بدقسمتی کے ساتھ سیرت جو ہے وہ نہ لڑکے والے دیکھتے ہیں اور نہ لڑکی والے دیکھتے ہیں دونوں طرف سے یہی معاملات ہیں لڑکی والے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اچھا لڑکا ملے ہینڈسم ہو اسمارٹ ہو خوب کماتا ہو مالدار ہو ٹھیک ہے نا اور لڑکے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے نا میری جنت کی اتری ہوئی کوئی ہور ہو اور پری ہو اور جناب کوئی ایسی جناب ایسی ہو ایسی لڑکی ایسی لڑکی میرے بیٹے کو مل جائے جب ساری دنیا میں کسی کے پاس بھی وہ لڑکی نہ ہو جو میرے بیٹے کے پاس وہ لڑکی ہو. تو یار یہ تو دونوں طرف سے معاملات ہیں یہ صرف لڑکی لڑکے والوں کا مسئلہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے تو اچھا جی اب لوگوں کے پڑھ لو اگر اس زمانے میں کوئی بیوہ سے شادی کرے تو شامت آ جائے جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں گا مدینہ بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا سرگر علی صلاح کی سنت تو یہ ہے کہ متعلقہ یا بیوہ سے شادی کی جائے سنت پہ عمل نہیں اب دیکھیں نا اب دیکھیں یہ جو آپ نے بات فرمائی غم مدینہ بھائی کہ فی زمانہ بیوہ سے شادی کرنا ہمارے یہاں کتنا مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نکاح فرمائے یا تو متعلقہ تھیں یا پھر بیوہ تھی سرکار علی صلاۃ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوائے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو ایپ سمجھا جاتا ہے بیوہ کو بیوق کے ساتھ یا طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کو معذ اللہ بہت برا سمجھا جاتا ہے تو یہ یہ تو ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا نہیں, نہیں لڑائی نہیں ہے یار تو بہت اچھے ہماری صحت مند گپ چگ ہوئی ہے بس وہ ہمارے سوانا بھائی تھوڑی سی بےچارے ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے ابھی تھوڑے سے بچے ہیں سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ तो ये तो हमारी बड़ी सेहतमंद गुप्त हुई है और आप ये देखें यार सबसे बड़ा फायदा मुझे यह हुआ है कि जो मैंने इतना भारी भरकम आज खाना खाया था ना वो चिकन स्टिक्स और जनाब जो है ना वो हॉट एंड शोर सूप और इसके अलावा जो है वो मैंने जो है ना वो अपना क्या नाम है और भी बहुत दो तीन चीजें खाई थी तो अलहमद वो मेरा काफी हद तक जो है ना वो मेरा हजम हो गया تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے یہ حاصل ہوا ہے کہ جو کچھ میں نے کھانا وغیرہ کھایا وہ جو میرے ایکسٹرا انرجی جو میرے ایکسٹرا فیٹس نا وہ ہمارے سارے ایکسٹرا فیٹس جو ہے نا وہ ہو گئے بالکل نارمل الحمد للہ میں ہو گیا اور بہت اچھا میں اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں تو یہ چیزیں جو نا یہ ہونی چاہیے یار تو اچھا جی ڈیڈی ہوم بی رائٹ بیک ڈیڈی डेडी डेडी डेडी डेडी डेडी अच्छा अच्छा अहसान भाई कोई रिश्ता तो भाई के लिए देख जी मैंने तो कहा मुफ्ती साहब से तो मजन भाई है रिजवान भाई है इमरान भाई हैं सुन्नी तेरीफ भाई है एस भाई हैं अल्लाह है, इनको भी अच्छे और नए रिश्ते फरमाए और इनको तो आज की इस गुफ्तगु में शामिल होना चाहिए था ताकि ये अपने घर वालों को हिदायत देते हैं। कि भाई आपने किस तरह से जाकर रिश्ता देखना है इनको तो आज होना इनका जरूरी था ये तो बहुत लेट आए अगर किसी ने मेरी गुफ्तगु को रिकॉर्ड किया हो मेरी और सवाना भाई के, मुफ्ती की मुफ्ती साहब की गुफ्तू को तो ये तो बहुत ही अहम चीज थी इनके लिए आप ये तो उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी जो मैंने इनको जो दलाईल दी वो तो लड़के वालों के काम के थे सारे दलाल وہ سارے لڑکے جتنے بھی یہاں روم میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی میری حمایت کرنے والا نہیں تھا وہ تو کچھ بہنوں نے میری تھوڑی بہت حمایت کی ہے ورنہ کوئی تھا ہی نہیں حمایت کرنے والا ایک بندہ تھا وہ بھی میری مخالفت میں کھڑا ہوا تھا چودھری سوانا صاحب تو آپ نے جناب میں لڑکے یا لڑکے والوں کے حق میں بہت زبردست میں نے آج محیم چلائی ہے یہاں پر اور لڑکے والی نہیں تھے یہاں پر ٹوٹے کی طرح بولتی توتے کی طرح بولتی ہے توبا جی جی آپ تو آپ تو کیا ہو تو ہاں اچھا جی اچھا جی آ جائیں جناب مائک پہ وہ بھی ٹھیک تھے غلط نہ کہیں ان کو ویسے حسان بھائی لڑکے والے زیادہ نخرے کرتے ہیں بھائی لڑکے والے اس لیے زیادہ نخرے کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکا ساری زندگی لڑکی کو کھلاتا ہے نا اس لیے زیادہ نخرے کرتے ہیں بھائی لڑکا جو ہے ساری زندگی لڑکی کو کھلاتا پلاتا ہے اس لیے زیادہ نخڑے ہیں اس کے لڑکے والوں کے اور لڑکی جو ہے نا وہ سارا, سارا زندگی جو نا وہ اور جناب جو اس کی جان پہ عذاب بنی رہتی ہے لڑکے کے اس لیے وہ اس کے ظاہر سی بات کرنے تو پڑیں گے نا برداشت نخرے اچھا لڑکی کیا کم نہیں کام نہیں کرتی نہیں نہیں کام کرتی کیوں نہیں کرتی جناب لڑکی ویسے اسلامی بھائیوں کو ایک तालिका या एक ब्यवाह से भी शादी करनी चाहिए जी जी बिल्कुल करनी चाहिए जी बिल्कुल करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए तो आप इनशाला मैं इस हवाले से सोचता हूं गौर करता हूं بھائی تمام پہلے یار اصل مسئلہ متعلقہ کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بچارے اس روم میں جو ہمارے وہ بھائی جو اتنے عرصوں سے اتنے سالوں سے اس روم میں آ رہا ہے پانچ پانچ سال سے اس روم میں آ رہے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کر کر کے تھک گئے یا اللہ ان کی شادی کرا دے ان کی ان کی گھر آباد کر دے پہلے ان کا تو کچھ معاملہ ہو جائے ہمارا تو الحمد گھر میں ماشاء اللہ پوری فیملی ہے ہماری ہمارے اور ویسے بھی یہ جو میرے جو بچوں کی امی ہیں ان کو ان کا کون ذہن بنائے گا جو آپ کہہ رہی ہیں بیوا یا متعلقہ تو یہ جو یہ تو یہ تو جب ہوگا نا جب میں یہ گھر والی اجازت دے گی اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کا قانون ہے کہ بغیر بیوی بی کی اجازت کے جو شہر دوسری شادی نہیں کر سکتا ورنہ حکومت گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور خواتین آرڈیننس بھی پاس ہو چکا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے خواتین آرڈیننس پاس کر دیا ہے جس میں اب تو بیوی بی کو مارنا بھی جو نا وہ بیوی بی کو ماریں گے اگر آپ تو جو ہے نا وہ میڈیا شکایت کر دے آپ کی تو تھانے دار آپ کا آ کر لوگ آپ کو لے جائے گا پکڑ کے تو اب تو خواتین یہ اپنا خواتین آرڈیننس بھی آ چکا ہے بھائی تو اب تو بڑے معاملہ ہیں اب تو ہم لوگ ویسے ہی بڑے دبکے رہتے ہیں گھر میں آپ کو کیا پتا ہے اس معاملے کا آپ لوگوں کو کیا پتا ہے اس معاملے کا جس, جس مرحلے ہم گزر رہے ہیں اچھا آپ کے سامنے میں بھی تو ہوں میں نے نخرے نہیں کیے کسی قسم کے اب مجھے کیا پتا میں آپ کے گھر میں تو نہیں رہتا ہوں کوفلے مدینہ بھائی کہ آپ نے نخرے کیے نہیں کیے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سامنے ہو سکتا ہے نے بہت نخرے کیے سنت پر عمل کرنے سے کیا ڈرنا نہیں نہیں ڈرنے والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر اگر میں چلے کسی سے کر بھی لوں فار ایگزامپل کسی بیوا سے متعلقہ سے میں کر بھی لوں اور جو میری پہلی بیوی ہے وہ ہی چھوڑ کے مجھے چلی جائے تو وہ رہے گی تو ایک ہی نا میرے پاس جب میرے پاس ایک ہی رہنی ہے تو میں اچھی خاصی جو میری پہلے سے موجود ہے تو وہی وہ وہی ٹھیک ہے بھائی پھر میں اس ایک اور کا گھر آباد کرنے کے لیے جاؤں پہ چلو میری اپنی گھر والی کا گھر اجڑ جائے تو ایسا کیا فائدہ اس کا, کا گھر بات کرنے آپ میرا ٹیکس تو نہیں پڑھ رہے حسام بھائی جی جی بتائیے آپ کیا لکھ رہے ہیں اچھا لڑکی کوئی گائے بکرے تو نہیں ہے جس کی نمائش کروائی جائے ارے بھائی بھائی بات یہ ہے میرے بھائی یہ نمائش کی بات نہیں ہوتی اللہ کے بندے یہ نمائش کی بات نہیں ہوتی یہ کوئی نمائش نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اس کو آپ غلط نظروں سے غلط انداز سے نہ سوچو یہ کوئی یہ کوئی نمائش والی بات نہیں ہے اس کو کسی چوراہے پہ نہیں کھڑا کیا جاتا اس کو کوئی ٹی وی پہ یا اس پہ جا کر اس کو نہیں لایا جاتا وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے لڑکے والے آتے ہیں اس کے سامنے وہ لڑکی آ جاتی ہے چائے پانی پیش کرتی ہے لڑکے والوں کی سمجھ میں آتے ہیں وہ رشتہ دے دیتے ہیں پھر لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر چلے جاتے ہیں لڑکے کو دیکھتے ہیں اگر لڑکا سمجھ آ جاتا ہے دیکھیں دیکھیے گیند جو ہوتی ہے نا گیند لڑکی والوں کے کورٹ میں ہوتی ہے آپ نے ایک ذہن میں رکھیے گا میری بات کو گیند جو ہوتی ہے لڑکی والوں کے کورٹ میں ہوتی ہے لڑکے والے اگر لڑکی کو پسند کر بھی لیں اور وہ رشتہ بھیج بھی دیں تو اگر لڑکی والوں نے منع کر دیا تو لڑکا بلا بڑے بڑا بڑے سے بڑا پنا خوانی ہونا اس کا کچھ نہیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا اصل جو کورٹ اصل جو پاور ہے وہ لڑکی کے پاس ہے لڑکی لڑکی کے گھر والوں کے پاس ہے جب تک وہ ہاں نہیں کریں گے وہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تو میرے بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لڑکی والے, لڑکے والے اگر لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اگر ان کو لڑکی پسند آتی ہے اور رشتہ دیتے ہیں تو جواباً لڑکی والے بھی آتے ہیں لڑکے کو دیکھنے کے لیے اور وہ لڑکی کو لڑکے کو دیکھتے ہیں اگر ان کو لڑکا سمجھ میں نہیں آتا تو وہ منع کر دیتے ہیں تو یاد ہے نمائش کی بات رہی ہے اس میں نمائش کی کیا بات ہے تو دیکھنے کے بعد لڑکے کی ماں اور بہن جو کمینٹس کرتے میں نے تو پہلے ہی ارد کیا نا میں نے تو پہلے ہی ارض کیا کہ اگر جو بھی پیچھے سے زبت کرے گا وہ جہنم کا اقدار ہوگا چاہے وہ لڑکی والے کریں چاہے وہ لڑکے والے کریں جو بھی زبت کرے گا چاہے لڑکی والے لڑکے کی ہبت کریں چاہے لڑکے والے لڑکی کی ہبت کریں میرے بھائی وہ جہنمی کام کر رہے ہیں وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں بات تو یہ ہو رہی ہے آپ ایک گروپ کی ہی سائڈ لیں حسن بھائی آپ ایک گروپ کی ہی سائٹ لیں نہیں نہیں نہیں میں تو دونوں طرف سے بات کر کی کیا بات ہے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یار میں تو دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں وعلیکم السلام اچھا لیکن لڑکی والے بھی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی جی بالکل بھائی لڑکی والے لڑکی والے بھی بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لڑکے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لڑکی والے لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے بچہ لڑکا کیا کماتا ہے کتنا کماتا ہے ہماری لڑکی کو کچھ رکھے گا نہیں رکھے گا اس کا کریکٹر کیسا ہے وہ کہاں آتا جاتا ہے اس کی صحبت کیسی ہے اس کا کیا رکھ رکھاؤ کیا ہے وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھا ہے وہ بھی بہت ساری ان کی ہوتی ہیں اچھا وہ لڑکی لڑکی کو جناب جو ہے نا لڑکیوں والوں کی بیمان ہوتی ہیں وہ ان کے جواز صحیح ہے لڑکی والے بھی لڑکی بھی اور بیمانڈ دونوں میں ہے جہیز جہیز دیکھیں جہیز کو ہم برا اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک سنت ہے اس کو ہم برا نہیں کہیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے ماض اللہ سُنا ما اللہ تو اس کو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ لانت کہنا چاہیے معاذ اللہ لانت کہنا تو بہت بڑی جوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کا ان کا پتہ نہیں میں اس حوالے سے میں نے پوچھا بھی نہیں مفتی صاحب سے کہ جہیز کو اگر کوئی لانت کہے تو کیا اس کا ایمان باقی بچے گا اس لیے کہ ایک سنت ہے جو پیارے آقا علی صلاح السلام نے بی بی فاطمۃ الہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا اور اس کو لانت کہے کوئی شخص تو کیا اس کا ایمان رہے گا جہیز کو لانت کہنا میں تو نہیں سمجھتا کہ جائز و اللہ علیہ مفتی صاحب بھی بتائیں گے اور دیکھیں ڈیمانڈ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے چاہے لڑکی والے ڈیمانڈ کریں یا لڑکے والے ڈیمانڈ کریں کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے لڑکی بھائی صحیح ہے آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا منع کر دو بھائی کس نے ضرورت ہے اگر لڑکی والوں کی سمجھ میں لڑکے والوں کی ڈیمانڈ نہیں آ رہی یا لڑکی لڑکے والوں کی سمجھ میں لڑکی والوں کی ڈیمانڈ نہیں آ رہا منع کر دو اس میں کیا ہے یا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر وہ, ایک... وہ اس کا... اس کے ذہن میں لالچ ہے اس کے ذہن میں اگر لالچ ہے تو ایسے لالچی لوگوں کے کی رشتہ کیوں کر رہا ہو بھائی اپنا اگر آپ سمجھتے ہو کہ لڑکی والے یا لڑکے والے لالچی ہیں تو آپ ان کے گھروں میں رشتہ کر کیوں رہے ہو وہ تو پھر آپ کی لڑکی کو یا لڑکے کو خوش کبھی نہیں رکھ سکیں گے اگر لڑکی والے لالچی ہیں آپ کی نظر میں یا لڑکے والے لالچی ہیں آپ کی نظر میں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کے یہاں رشتہ کرنا چاہیے وہ تو ان کو کبھی بھی خوش نہیں رکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ فرمائشیں کرتے رہیں گے لڑکی کو جو ہے نا وہ لڑکی پر ظلم کرتے رہیں گے لڑکی کو تانے دیتے رہیں گے اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی زیادہ یا اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ناجائز تو آپ جو ہے نا زیادہ ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ نہ نہیں کرو رشتہ حسان بھائی میرے والد کی فرنیچر شاپ کی کراچی میں ایسا ایسا لوگ آتے تھے لڑکے والوں کی طرف سے کہ کیا بتاؤں لڑکے والوں کی طرف سے کہ کیا بتاؤں دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا میں وہی عرض کیا نا کہ اگر لڑکے والے ظلم کر رہے ہیں یا غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں تو لڑکی والے ان کے کی ہاں رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں جب آپ کو معلوم ہے لڑکے والے ظالم ہیں یا لڑکے والے لالچی ہیں تو ایسے لالچی لالچی لوگوں کے یہاں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی کا کے بجائے لڑکے کی ماں بہن فرنیچر لینے آتی تھی لڑکی کے بجائے دیکھو میں نے آپ سے ساری بات, سو باتوں کی ایک بات کر دی آ, چاہے وہ لڑکے والے ظلم کریں چاہے لڑکی والے ظلم کریں ظلم ظلم ہے زیادتی زیادتی ہے جو بھی کرے جو بھی کریں وہ غلط ہے جو بھی کرے چاہے لڑکا کرے چاہے لڑکی والے کرے جو بھی کرے غلط ہے لیکن میرا ایک ذہن ہے میرا اپنا پرسنل ایک ذہن ہے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں اپنا کفل مدینہ بھائی آپ مجھ سے تو واقف ہیں نا میرے لیون اسٹینڈرڈ سے آپ واقف ہیں نہیں واقف ہیں مدینہ بھائی نے میرا बिजनेस भी देखा है आपने मेरा घर भी देखा है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी देखा है ठीक है मैंने जिस जगह शादी की है ना मैंने जिस जगह शादी की है वो लिविंग uh, स्टैंडर्ड में मुझसे आगे भी नहीं है यानी दुनियावी लिहाज से दुनियावी लिहाज से मुझसे लिविंग स्टैंडर्ड में मेरे बराबर तो दूर की बात है मुझसे आगे भी नहीं है ठीक है उन्होंने जितना जहेज देना चाहा उन्होंने दिया मेरी तरफ से यह डिमांड थी हमने कहा कि भाई جو آپ دینا چاہیں اپنی خوشی سے دیں ہم ایک پیسے کی بھی ڈیمانڈ آپ سے نہیں کرتے جتنی آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے آپ وہ دیں انہوں نے جو ان کی سکت تھی وہ دیا باقی اس میں سے یوں <coughs> سمجھیں کہ جتنا میرا جہیز بنا ہے نا یوں سمجھے یہ جو میرا جہیز بنا ہے میرا جو جہیز ہی کہیں گے آپ اسے کہ جو بھی آیا سامان اس میں سمجھ لیں اس سے چار گنا میرے پیسے ڈال کے وہ جہیز اپنے یہاں کا وہاں کا پورا کیا فرنیچر وغیرہ یا گھر کا کمرے کا جو بھی میں نے کچھ اس میں کیا یہ میں صرف اپنی اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ میں ایک ماحول میں ہوں میں ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوں میں ایک دین دینی ماحول سے وابستہ ہوں میں ایک اچھے ماحول سے مجھے مجھے اس ماحول نے سکھایا ہے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے کیا نیکی ہے کیا بدھی ہے تو میں ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں تو جو لوگ جن لوگوں کے پاس یہ ماحول نہیں ہے جن لوگوں کے پاس مذہبی سوچ نہیں ہے جن لوگوں کے پاس تو وہ پھر ظاہر سی ایسی باتیں کرتے میں نے ابھی تو شادی کی میں نے ایک چیز بھی نہیں مانگی تو دیکھے نا کبلا مدینہ بھائی آپ نے نہیں مانگی میں نے نہیں مانگی جن ہم لوگوں کا ذہن ہے ہم ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہیں ہم ایک اچھے, ہم ایک اچھے الحمدللہ للہ الحمد ہماری ایک سوچ جو بنی ہے الحمد اس ماحول کی برکت ہے تو ہمارا یہ ذہن بنا نا اور لوگ جو لوگ اس ماحول سے دور ہیں جو لوگ ان چیزوں سے دور ہیں جو لوگ نیک, نیک صوبہ سے دور ہیں پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ان کے اندر تو خرابیاں پیدا ہوں گی ہوں گی تو لڑکی کو سامان کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے بالکل جناب لڑکی کو سامان کے ترازی میں نہیں تونا چاہیے اور لڑکے کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ طبقات نہیں کرنی چاہیے لڑکے کے بارے میں بھی جناب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لڑکا جو ہے نا وہ جناب جو ہے نا کوئی شہزادہ ہو کسی ملک کا وزیر ہو یا جناب اتنا کروڑپتی لکھ پتی ہو اور جناب جو ہے نا لڑکا جو ہے نا وہ اس کے سر کے سرخاب کے پر لگے ہو لڑکا جو ہے نا وہ جناب وہ جو ہے آسمان سے اترا ہوا کوئی جناب جو ہے نا فرشتہ ہو لڑکا ایسا ہو لڑکا وز... لڑکی کا ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹیوں سے رشتے کروائے ڈیمانڈ نہیں کی صبح مدینہ بھائی دیکھیں یہ ماحول کی برکت غم مدینہ بھائی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں نے الحمد للہ ڈیمانڈ نہیں کی اوپر مدینہ بھائی نے الحمد ڈیمانڈ نہیں کی, کی کیا یہ کیا ہے یہ ماحول کی برکت ہے الحمد یہ الحمد اچھے ماحول کی برکت ہے یہ یہ اچھے مدنی ماحول کی برکت ہے جو الحمد ہمارا یہ ذہن بنا ورنہ آج کل آپ کو معلوم ہے کیا حالات ہیں آج کل تو ویسے ہی لڑکوں کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے ہاں یہ پوائنٹ آپ نے یہ پوائنٹ کی بات کی نا آپ نے وہ جو مجھے دے رہے تھے وہ بھی نہیں لی ارے سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں جناب سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے کہتے دیکھے آپ نے جو کہا نا آج کل ایسی لڑکوں کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے لڑکوں کی ایک تو لڑکوں کی پاپولیشن کم ہوئی اور دوسرے لڑکی والوں کے نخرے اتنے اللہ اکبر لڑکا ایسا ہو تو لڑکا ایسا ہو لڑکی کے اندر یہ خوبی ہو تو لڑکی کے اندر یہ خوبی ہو تو لڑکے کے بال جو ہے نا وہ فلاں ہیرو سے فلاں ہیرو جو ہے نا جس طرح بال بناتا ہے تو اس کے اسٹائل ایسے ہو اور وہ جو کپڑے پہنتا ہے اس کا اسٹائل یہ ہو اور جناب اس کے جو ہے نا اس کا بزنس یہ ہو اس کا کاروبار یہ ہو اس کے بارے میں یہ ہو تو لڑکی کے بارے میں بھی ایسا سوچتے ہیں جب ہی جناب جو ہے نا وہ لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں گھر پہ اچھا جی میں اچھا قیامت کی نشانیاں ہیں قوفل مدینہ بھائی اچھا قیامت قوفل مددینہ بھائی نے کیا لکھا یہ بات لکھی بے شمار لڑکے ایم ایم کی وجہ سے کم ہو گئے بچار ارے یار چھوڑا سیاسی بات کیوں لے کر آ یہ تو یہ سیاسی باتیں کھیلنے کی کیا ضرورت یہ صرف ایم ایم ہی وہ یہ نہیں ہے ہر سیاسی جماعت میں اچھے برے لوگ گندے لوگ قاتل لوگ دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں ایم ایم میں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں لیکن یہ ضرورت ہی نہیں اس طرح کی بات کرنے کی اچھا یہ ایسے میرے پاس سلام ملیر کے حسن کے سلسلے میں, مدینہ میں ڈیوزن ڈیوزن اللہ اکبر اچھا یہ فیکٹ ہے سر میں دیکھے نا یہ اب دیکھے اب آپ نے کہا نا لڑکوں لڑکوں کی ویسے ہی جو ہے نا وہ اپنا کم ہوتی آ رہی پاپولیشن اور قیامت کی نشانیاں اور میں نے ایک حدیث شریف بھی کسی سے سنی تھی کہ قیامت کی نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں نے سنی تھی کسی سے ولہ عالم میں نے مجھے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے کنفرم گی میں نے سنی ہے کسی سے کہ جو ہے نا وہ آپ کا اللہ بھال کرے ایک لڑکے کے پیچھے پچاس پچاس لڑکیاں ہوں گی وہ ابھی تک ایک ہی ہے اب پتا نہیں پچاس کسی کے پیچھے ہوں گی ہوں گی میرے پیچھے تو ابھی ایک ہی لگی ہوئی ہے ہاتھ دو کے تو ابھی ابھی ایک نشانی بتائی گئی ہے کیا یہ اردو الفاظ نہیں ہے کون سے جناب شکر کر رہے ہیں شکر کر رہے ہیں ویسے یہ ہے یورپ وغیرہ میں تو یہ مسئلہ ہے یورپ میں امریکہ میں تو ہے ایک ایک لڑکے کے پیچھے جناب گناہ گنا جو ہے نا وہ قدم قدم پہ وہاں پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرما سب کو گناہوں سے محسوس کرائے اور سب کے سب کے مجھے بھی گناہوں سے محسوس کرنا ہے یہ معاملات یورپ میں امریکہ میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے یہاں ابھی وہ لیکن ہمارے ہاں بھی اب ماحول بہت خراب ہو چکا ہے اللہ اکبر تو یار اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں کوئی دوسرا بھی آ جائے یار آج تو میں نے پورا اپنا جو میرا, میرا, میرا ہاٹ اینڈ سور سوپ تھا میری جو چکن سٹک تھی میرا جو اپنا جو بھی کھانا تھا سب ہزم ہو گیا بھائی اتنی دیر سے میں ڈیڑھ گھنٹے سے میں لگا ہوں اب آپ جو پلیز آپ لوگ آئیے نیٹ اور موبائل کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا نہیں جی کافی وجہوں سے ماحول خراب ہو گیا صرف نیٹ اور موبائل کی وجہ سے نہیں ہے بھائی یہ کون آیا کون آ ہے یہ دروازے پہ کوئی انسان آیا ہے جن آیا دونوں سے دروازہ ہے ہے ہے دیکھو تو صحیح کون کون یہ دروازے پہ کون ہے یہ اچھا سان بھائی میں نے خود, آ, خود نوٹ کیا کینیڈا میں ایک بس میں آ, میں نے دیکھا کہ دو لڑکے تو پوری بس میں اور بیس لڑکیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ بس جی سب کو سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے اور سب کے سب کے مجھے گناہوں سے بچائے یار میرے لیے آپ پلیز ایک دعا کریں آپ تمام بھائی اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے اے میری اے میرے مجھ سے حسن زند رکھتے ہیں کہ میں بھائی میں فلاں نیک ہوں یا میں بڑا اچھا ہوں یا میں بڑا جناب وہ فلاں ہوں فلاں جو بھی جس حوالے سے بھی آپ مجھ سے اگر محبت کرتے ہیں میرے لیے آپ صرف ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حقیقی معینوں میں نیک بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے حقیقی معنوں میں, میں بس نیک بنا دے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور میری مقصرت فرما دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ جو میری زندگی رہ گئی ہے نا جو میری زندگی باقی اللہ تعالیٰ مجھے یہ زندگی کو اللہ تعالیٰ تقبیر اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے دے گناہوں سے بچانے بس یہ گرم گنبخت یہ کتا شہ, یہ شیتان ہے نا مردود یہ جو لانتی شیطان ہے نا یہ خدیس یہ, بڑ, یہ بڑا پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دکھے یار اس کو تو میں کہیں مل جائے نا مجھے یہ کتا تو اس پر تو میں سوسائڈ اٹیک کر دوں گا میں کہوں گا میں تو شہید ہوں گا ہوں گا اس کو کتے کو ہمیشہ کے لیے جانو ماسل کر دوں تو بہت بڑا ہی خدیس ہے یار یہ اور آپ اللہ نہ, اللہ نہ بھائی میرے صدقے صدقے مانگنا ہے تو آپ مرشید کے صدقے مانگو مرشید کے صدقے مرشد کے صدقے مرشید کا صدقہ مانگو بھائی اللہ کے رسول کا صدقہ مانگو ولی احترام کا صدقہ مانگو دو صدقہ مانگو نیک لوگوں کا صدقہ مانگو تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو نیک بنائے ہم سب کو یار آج کی گفتگو میں, میں میں نے جو بھی گفتگو کی ہے یہ میں نے سوانہ بھائی میں مفتی صاحب میں میری تو کسی بھی مفتی صاحب تو ماشاء مفتی صاحب ہیں ان کی تو گفتگو ہی ماشاء اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے ہو سکتا ہے میں نے جو گفتگو کی اور میری کچھ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں یہ میری اپنی پرسنل تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی میری پرسنل تھی میں معاذ اللہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ کہ اللہ نہ کرے اللہ لڑکی کے حساب سے میں اس کو معذ اللہ لڑکی ہونے کی وجہ سے میں اس کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی والے ہیں اللہ میری بھی ماشاءاللہ دو بیٹیاں ہیں میں بھی کل کو میرے ہاں بھی انشاءاللہ رشتے آنے تو اللہ نہ کرے یہ بات نہیں ہے میں بھی بیٹیوں والا ہوں الحمد میں اس وجہ سے یہ میری کوئی بھی بات بری لگی ہو کسی بھی بھائی یا بہن کو اسپیشلی بہنوں کو تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور میرے ذہن میں کہیں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ میں معاذ اللہ سما معذ اللہ بہنوں کی یا لڑکیوں کی کوئی توہین کر رہا ہوں یا ان کی کوئی کر رہا ہوں اللہ معاف ایسی کوئی بھی بات میرے ذہن میں رہنا وہ نہیں تھی تو یہ جو ایک بات تھی جو ایک موضوع چل رہا تھا اس پر میں نے تو اس میں ہو سکتا ہے میری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہو تو اس پر میں آپ سے شرمندہ ہوں اور معافی کا تعلیم ہوں امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ معاف کر گے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے آپ نے نک تو رکھا ہوا ہے سدائے لیکن آپ جناب جو وہ آئے بڑے تو آپ پہلے آتے تو اس موضوع میں آپ بھی شریف ہوتے ہیں اور آج میں نے جس طرح سے زبردست دلائل دیے عمران بھائی کے حوالے سے سنی تریف بھائی کے حوالے سے توموجین بھائی کے حوالے سے رضوان بھائی کے حوالے سے اور دیگر بھائیوں کے حوالے سے وہ لوگ آج سارے دلائل میرے سننے سے محروم رہے میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو جناب اچھے اور نیک رشتے نصیب فرمائے اور جتنی میری بہنیں میں آتی ہیں میرے بھائی اس روم میں آتے اللہ تعالیٰ سب کو اچھے اور نیک رشتے نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بیوی بچوں کو بھی نیک بنائے تسلیم آ جائیں جناب تو مہنگی آ جائیں میں دو گھنٹے ہو گیا کھانا بھی ہضم ہو گیا وعلیم السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر بہت پیاری باتیں گی الحمد دل کو لگی بہت مزہ آیا اللہ کو جزاک خیر میرا ایک سوال کہ نے مکتوب لکھنا ہے مرکز میں تو اس کے لیے کوئی بھائی آ کر پتا دے دیجیے ذاکر اللہ خیر اور جہاں تک ہو سکے کیونکہ انگلش جو کینیڈا والے اکثر بھائی وہاں جاتے ہیں ان کو تو سمجھا جاتی ہے جو ہم یورپ میں تو ان کو مجھ کو شاید باقی بات ہو لیکن مجھ کو نہیں آتی آپ جہاں تک ہو سکے میری اردو الحمدللہ بہت ادب والی زبان ہے اور الحمدللہ اس کے بالکل الفاظ مکمل ہے کوئی اس میں کمی انشاءاللہ نہیں ہے تو آپ مہربانی کر کے اردو ہی بولا کریں تو آپ کرم نوازی ہوگی جزاک اللہ خیرہ اور کوئی بھائی مرکز کا مکتوب کے لیے پتہ دے دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احسان بھائی ہم آپ سب آپ کے بڑے شکر گزار ہیں آپ ہماری غیر موجودگی میں جو ہمارے حق میں آپ دلائل دیتے رہے ہیں تو یہ آپ کی جی بڑی مہربانی ہے یہ آپ کا بڑا پن ہے اور ہم تو صرف آپ کو جو ہے تو دعائیں دے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے باقی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ساتھ مٹھائی وغیرہ ادھر بھیج سکتے ہیں کینیڈا بھیج سکتے ہیں امریکہ بھیج سکتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بھائی ہماری کوئی شاپ مام نہیں اور نہ ہم آپ کو بھیج دیتے اس سے خوشی ہے کہ جو آپ نے لیکچر دیا ہے ماشاء سے اور ویسے دیکھیں ڈیمانڈس اور جہیز کی جو ہم بات میں نے جو فکر لکھا کہ لعنت ہے یا برائی ہے اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ سنت والے پھر معیار بھی انسان کو رکھنا چاہیے پھر تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن جہیز جو سورت اور شکل صورت اختیار کر گیا ہمارے معاشرے میں خاص کر سب کانٹیننٹ جو ہمارا ہے تو اس سے بڑی لڑکیاں بڑی بچیاں جو ہیں وہ تو وہ گھروں میں رہ جاتی ہیں ایک پرابلم یہ ہے دوسرا یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ڈیمانڈس جو لڑکے سے ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہیں کہ لڑکا بیچارہ کرے تو کیا کرے اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں سینتیس ہزار اٹھتیس ہزار روپے تولا جو سونا سونا ہوتا ہے نا خاص کر آ... وہی وہ بہت مہنگا ہے آج تو اب لڑکی والے کہتے ہیں جی آپ بیس اور تیس سونا دے لڑکے بیچارے کی ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے اگر آپ بیس چھ سات لاکھ روپے کا لڑکا سونا کہاں سے اکٹھا کریں ٹھیک ہے نا تو بڑے ایشو ہو جاتے ہیں یہاں پر تو مطلب دونوں طرف سے پرابلم है چلے جی है ہے تو اس میں کوئی سونے کی عمر ہے بھائی جان لیوا سو اچھا اچھا جان لیوا سونا گولڈ کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سونا ہے تو میں نے کہا اس عمر کو سوتا ہے بھائی تو ظلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اصل میں مہمن لوگوں کی رواج ہے بھئی پشاور میں بھی ہے مہمان کا تو ہمیں نہیں پتا ہم تو پشاور کی بات کر رہے ہیں کراچی جی. کا تو خیر مجھے نہیں پتا کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ یہ مطلب برائی ہے یا اس کی جو بھی لالچ کہہ دیں سیکیورٹی کہہ دیں تحفظ کہہ دیں اپنی بیٹی کے لیے جو بھی کہہ دیں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو بہرحال اس کو کوئی کسی شکل میں وہ ہر سوسائٹی ہر معاشرے میں موجود ہے اور یہی مسل اصل میں کم ہے اور اللہ حافظ رام مصیبت ہے اصل میں لڑکا بھی تیس چالیس بول تولہ دینا پڑتا ہے ہاں جی لڑکا کیا رہے لڑکا وہ بیچاری کی زندگی گزر جاتی ہے تیس چالیس بولے سونا اکٹھے کرنے میں پاکستان میں کون تیس چالیس سونا تونا دے گا جی یو کے میں کوئی نہیں دے سکتا تو کہ کوئی دے سکتا ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پر وہ کر دیں آپ پرابلم یہ ہوگی کہ پاکستان اور یو کے میں فر کیا رہے گی کچھ بھی نہیں ہے جو ریٹ یہاں چاولوں کا ہے تو اس سے زیادہ مہنگا پاکستان میں جو ریٹ یہاں مطلب آم روٹین کی آپ چیزیں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں تو پاکستان میں تو سمجھ زیادہ مہنگا ہے سب کچھ دا بگیسٹریزنچی بائی پرائیویٹ بینک لو جی کر لو گل کر لو گل جی دلہن کے جوڑے اور سونا اور مہر بس اسی میں بےچارا لڑکا پورا ہو جاتا ہے بہرحال برائیاں ہیں دونوں طرف سے ہیں مصیبتیں ہیں دونوں طرف سے ہیں لالچیں ہیں دونوں طرف سے ہیں اس میں کوئی کسی ایک طرف کو مطلب قصروار نہیں ٹھہرایا جا مطلب دونوں طرف سے میں تو کہتا ہوں جہیز ہونا چاہیے انہیں ڈیمانڈ ہونی چاہیے نہ جہیز ہونا چاہیے اور چاہیے بس دیکھیں دونوں طرف سے بندہ بندے کو دیکھ لے اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے اس کو چوک میں نہیں لائیں دیکھیں شادی جو ہوتی ہے شادی شادی لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب رضامندی تو نہیں ہوتی ہے مطلب وعلیکم السلام جناب سیرت بھی ہوتی ہے اور سیرت اور صورت دونوں ہوتی ہے اب مثال کے طور کسی لڑکے کی سی یا کسی, کسی یا کسی لڑکی کی یا کسی لڑکی کی لڑکے کی شادی ہو جائے اور بعد میں بیچاری پرچادی کہ کیا کالم جہ کا قد ہے کمزور کا ہے مطلب اس کا جو دیکھئے خوبصورتی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بس ये लड़का हो कि लड़की हो दोनों की मतलब कोई ना कोई जहन में एक आइडियल होता है कोई मतलब खुश तो होता है ना इंसान के अंदर आप तो वन रज्ला कोई कोई कहेंगे यार मैं किसी आए जनाब मेरे एक फोन आ गया मैं इस फोन को टूँ फिर इसी बात कर दू अब एक भाई ने सफर लिखा है बात को गलत नहीं लेना चाहिए मतलब आप किसी के बारे में किस तरह हाँ करेंगे کوئی لڑکا کسی کے بارے میں کس طرح ہاں کرگی یا کسی لڑکی کے بارے میں لڑکے کے بارے میں کس طرح ہاں کر... اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ کام کرتا ہے یہ کاج کرتا ہے اس, اس قسم کا ہے یہ شکل سورت ہے یہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اسی طرح لڑکے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یہ اس قسم کی ہے یہ نام ہے ٹھپڑی ہوئی ہے یہ, یہ تو پھر اس کے بعد ان کی رضامندی ہوتی ہے جب تک رضامندی نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوتا زور زبردستی شادیوں کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اس کی مراد براد یہ ہے مطلب اگر آپ کسی کوئی کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس کو بغیر بتایا جاتا نا جناب کہ یہ یہ لڑکا ہے اتنا کماتا ہے اتنا پڑا ہوا ہے اتنے اس کا قد ہے اس قسم کے شکل صورت ہے یہ اس کی اچھائیاں ہیں مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے یا ہے تو تھوڑی سی ہے شرمیلا ہے زیادہ باتیں نہیں کرتا کم باتیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کرکٹ کھیلتا ہے نہیں کھیلتا نماز پڑھتا ہے اچھا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کی کوئی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو تو کس طرح سے کوئی یا کوئی لڑکا نہ لڑکی سے نہ لڑکی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے جبکہ وہ اس کو جانے نہ نا اس کو دیکھے نہ تو یہ تو مطلب کوئی سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ کوئی زبردستی شادیاں کرواتے ہیں تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آج یہ سوچو گئی اگر آپ کو مجھ سے کوئی اختراف ہے تو بتا دیں حضرت یا ہو سکتا ہے کہ میں شاید میں نے اپنے جو الفاظ میرے پاس الفاظ کی کمی ہو ویکبلری ہو کم ہو میری جو میں اپنی ویو صحیح جو ہے تو اس کو ظاہر نہیں کر سکا تو ہو سکتا ہے آپ اس کو اچھے انداز میں جو ہے تو باقی دوستوں تک جو ہے تو پہنچا سکے جی ابھی بھائی میں کرے نا جناب جناب السلام علیکم امید ہے بھائی ساری ہوگی دیکھے یار سموجن بھائی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں یہ جہاز اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ہمارے ملک میں کلچر بن گیا ہے کہ کہ اس نے جناب اتنا اتنا جہاز دیا تھا تو اب ہمیں بھی دینا پڑے گا یہ اس قسم کا ایک سسٹم پاکستان میں نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے غریب جو ہے نا وہ اس میں پس گیا ہے وہ قرض لیتا ہے نہ جانے کیا کیا جا کرتا ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے نہ جانے جناب ان کو کس مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے یہ اس غریب بیٹی کے والدین سے پوچھنا چاہیے کہ وہ شادی کے بعد جناب تقریباً کتنے عرصے تک تو وہ قرض ہی چکاتا رہتا ہے اور ایسے میں اگر بدقسمتی سے اس کی بیٹی واپس آ جائے گھر میں اس کی واجی زندگی جو ہے وہ نہ چل سکے تو یہ ایک الگ جناب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے پاکستان میں ختم ہونی چاہیے جہاں تک یار ایک دو باتیں اور بھی ہوئی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میں کچھ مصروف تھا مجر بھائی لیکن اب این ڈبلو ایس ٹی میں کیا ہوتا ہے یا کراچی میں کیا ہوتا ہے اگر ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھے تو یہ غلط ہے یہ جناب غلط ہے جو اینڈ ڈبلو ایف پی میں ہوتا ہے یا کراچی میں ہوتا ہے کبوجن pues بھائی آپ اس سے ظلم ہے اور یار وہ جہاں تک اس کی بات ہوئی ہے نا آپ نے کہا کہ لڑکے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ظاہری بات ہے یار وہ ایک اپنی بیٹی کو اس کی پوری زندگی کو, کو کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے اس سے یہی نہیں معلوم کیا جائے کہ آپ کا بیٹا جناب کام کیا کرتا ہے اور یہ وہ تو پوچھنا ضروری ہوتا ہے وہ تو جناب پوچھنا ضروری ہوتا ہے پتہ چلا جناب وہ چرسی اور ہیوینچی قسم کے لوگ بھی تو بہت سارے ہیں پاکستان میں اور ڈرامے باز قسم کے بھی لوگ ہیں دو دو شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں چھپا دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو لڑکے کی پہلی شادی ہے یہ ہے وہ ہے بعد میں جناب پتا چلتا ہے کہ یہ تو بچی پھنس گئی ہماری تو خیر آپ آ جائیں تشریف دیکھیں سچو بھائی دو نمبری ہوتی ہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کرسچن ہوتے ہیں ایسے واقعات مطلب صبح سرحد کی میں بات کر رہا ہوں جو لڑ مسلمان لڑکی شادی کر لیتے ہیں بعد میں پتہ لیتے ہیں کہ بھئی یار یہ تو کرسچن تھے یہ ہم نے اس قسم کے واقعات بھی مطلب صبح میں ہو چکے ہیں اور جی جی جی بالکل کرسچن بھی مطلب اس قسم کے کرسچن کہ میں اب آپ کو کیا بولوں سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کے طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے نا مطلب جو لوگ ادھر کے رہنے والے ہیں تو وہ شاید سمجھ چکے ہوں گے شادی کے چکر اور, اور, اور <laughs> شادی کے چکر نہیں چھوڑ دیا ہم نے بالکل ہم نے کب پکڑا ہوا شادی کے چکر کو شادی کے چکر تو آپ لوگوں نے شادی فدل لوگ ہے <laughs> اصل میں ہمارے احسان بھائی نے ٹریفک شروع ہوتا تھا تو ہم اس کو بس اس کی اینڈنگ کر رہے ہیں اصل میں یقینا <laughs> فرق ہے تو کراچی کے کچھ اور آلات ہیں صبح سرحد کے کچھ اور آلات ہیں لیکن آ... کیا نا میرا مقصد یہ جی, کسی نے جی شادی میں نے کرنی ہوتی تو آج سے دس سال پہلے میری شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے شادی نہیں کی تو میں نے خود نہیں کی. کیوں کہ کچھ حالات عجیب و غریب قسم کے تھے میرے راؤنڈ میں تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو جو ہے تو تھوڑا پیچھے رکھا یار مائک دے میں شادی پر آجے جناب آج جی نہیں میں نے وہ جی بھائی کے جواب دینا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں آپ کو مائک کے جواب دوں گا آپ نے روم میں پوچھا میں آپ کو روم میں جواب دوں گا جناب السلام علیکم یار آپ ایک چیز کو بھول گئے تمجن بھائی جہیز اور یہ وہ تو ایک طرف رکھتے ہیں وہ اتنے بہت سارے باراتی آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا جو ہوتا ہے نا وہی جناب آج کل لاکھوں میں چلا جاتا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اب کسی بھی بارات میں سات سو آٹھ سو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تقریبا ہزار کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کا کھانا پینا یہ وہ میں نے <سؤال> باقاعدہ لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں شادی میں میرے دو دوستوں کی اکٹھا شادی ہوئی ایک ہی گھر میں اور میں نے وہاں اس گھر میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ایک کو جناب وہ کپڑے میں پتہ نہیں کیا کیا اس کو کیا کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار اس کو پتہ نہیں کیا کراچی میں کہتے ہیں اور دوسری دوسرے کونا دلہے کو کم دیا گیا وہ جناب وہ لڑائی ہوگی وہاں تو یہ تو حالات ہیں یار اس قسم کے ہیں بفے ہوتا ہے نہیں وہ کھانا تو اب بفے ہو یا کچھ بھی ہو عمران بھائی لیکن یار عمران بھائی میں سمجھتا ہوں کہ چار لوگ جو ہے نا وہ لڑکے والے لڑکے کو لے کر چلے جائیں وہاں مسجد میں لے جا کر اس کا نکاح ہو جائے اور لڑکی کو اس کے گھر میں قاضی صاحب جا کر قبول کر لیں اور بس ختم ہو گئی کانی اور لڑکی کے گھر والے نا لڑکی کو لے کر آ جائیں سمپل سا ایک سلسلہ ہے اور بعد میں اپنے عزیز و اقارب کو کھانا کھلا دیا جائے ولیمہ ہو سنت طریقے سے یار میں میرے خیال میں یہ جو ہے نا پاکستان میں بہت بہتر رہے گا بہت بہتر رہے گا ورنہ ورنہ تو حالات اس قسم کے, کے ہو گئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو سکتی مجھے تو آج تک یہ کفو اور کفیل اور کفیل کا ہی نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کفو ہونا چاہیے لڑکی کا اور کفیل ہونا چاہیے بھائی لڑکی کا کفو کفیل کیا اچھا رشتہ آ رہا ہے بس شادی کر دیں اس کی ختم ہو گئی کہانی برابر کا رشتہ ہونا چاہیے برابر کا رشتہ عمران بھائی آج کل کے حالات میں کہاں سے ملتے آج کل کے حالات کو دیکھ کر آپ کہاں سے لے کر آئیں گے لڑکی نے جناب وہ پتنی کون سا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور لڑکا میٹرک فیل ہے تو شادی نہیں ہو سکتی ہماری بیٹی نے تو او یونیورسٹی میں نہ جانے نہیں کیا کر کے رکھ دیا اور آپ کا بیٹا تو میٹرک میں فیل ہو گیا تھا یہ شادی نہیں ہوگی یہ بھی تو چکر خراب ہے نا شادی کرتے ہو گئی کہانی ختم آپ کی بیٹی رخصت ہو جائے گی ہمارے ملک میں یہ بھی معاملات خراب ہیں لیکن یار خیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان تک نا یہ معاملہ خراب نہیں ہمارے خاندان میں بڈوں نے کچھ اس قسم کا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے نا کہ نہ تو کوئی لڑکی خاندان سے باہر گئی ہے نہ کوئی لڑکا خاندان سے باہر گئی ہے وہ جان ہی نہیں دیتے یار وہ ہاں کوئی حساب کتاب مطلب کوئی لڑکا نہ کسی لڑکی کی شادی خاندان سے باہر ہوئی ہے نہ کسی لڑکے کی شادی خاندان سے باہر ہوئی ایسے بزرگوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے نا تو وہاں تو یہ چکر ہی نہیں ہے جہیز والا اور یہ ہماری بیٹی کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بڑے بزرگ بیٹ کے وہ اپنا میں یار میٹرک فیل ہوں جناب وہ ہمارے جو اسکول کے پرنسپل تھے نا ان کے اور ہمارے ابا کے نا وہ کوئی جدی پشتی دشمنی چلی آ رہی تھی ان کو پورے اسکول میں سب سے برا میل لگتا تھا وہ ہر ایک ہفتے کے بعد مجھے سسپینڈ کر دیتے تھے میرے گھر میں لیٹر آتا تھا اب والی صاحب کے نام کے آپ کو بلایا جا رہا ہے میرے ابا کہتے تھے میں نے نہیں جانا پرنسپل کے سامنے تو میں بس بڑی مشکل سے میں نے میں نے بڑی مشکل سے میٹرک پاس کر کے سکون کا سانس لیا اس کے بعد نے لیاقت نیشنل کالج ہے ملیر کالا میرے وہاں میں نے ایڈمیشن لیا اردو کے ٹیچر سے میری لڑائی ہو گئی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے غالب کو پڑھنا میں نے سر غالب کو پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے ساتویں کلاس سے غالب کو پڑھتے ہوئے ہیں اب ہم جناب انٹر میں آ آپ نے پھر ہمیں غالب کو پڑھانا انہوں نے مجھے جناب اس کالج سے باہر نکال کے پھینک دی پھر میں پاکستان سے باہر گیا میں نے کہا میرا فیوچر نہیں ہے یار یہاں نہ مجھے پڑھنے دیا جاتا ہے نہ میری بات مانتے ہیں میں پاکستان سے باہر آ گیا اب میں یہاں بڑے سکون سے کم از کم گورے میری بات تو مانتے ہیں نا وہ مجھے کچھ کہتے نہیں ہے کیونکہ جب میں اپنی زبان بولتا ہوں نا تو گوروں کی سمجھ میں نہیں آتا ہوں میری بڑی عزت کرتے ہیں عمران بھائی آپ کو نہیں پتا ہاں تو آپ آ جائیں مائک پہ تشریف لائیں تو یار یہ شادی کا ٹاپک جو ہے نا اس کو آپ جاری اور ساری رکھیں عمران بھائی یہ کفو اور کفیل کا بھی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کفو اور کفیل اور یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے है? میں اس اتنے موٹے موٹے لفظ سے پریشان ہو جاتا ہوں تو یہ الجبرا کے مسائل ہیں آپ اس کو آ کر حل کریں اور یہ جہیز اور یہ لڑکا جو ڈیمینڈ کرتا ہے مجھے ٹی وی چاہیے اور موٹر سائیکل چاہیے اور فریج چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے اس کے بارے میں بتائیں ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے تو ہمیں پتہ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ تو ملنا چاہیے لڑکی کو لڑکی کا جہیز جو ہے اس کی مطلب جو ضروریات وہ ملنا چاہیے نا کہ لڑکے کو جہیز ملنا چاہیے موٹر سائیکل لڑکی نے چلانا ہے یا لڑکے نے چلانا ہے اس کو موٹر سائیکل چاہیے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آپ آ جائیں تشریف لائن میں نے تو بتا دیا جناب عمران بھائی میں میں بڑی مشکل سے میں نے میٹرک پاس کیا اب تموجن بھائی آپ کو آ بتائیں گے کہ یہ تو اسکول کی دیوار کے پاس سے نہیں گزرے ان کی بنتی نہیں تھی پیلے اسکول سے ہاں <laughs> تو <laughs> जी असलाकुम जी हकीकत सही कहा आपने जनाब हम तो कभी स्कूल नहीं गए सही कह रहे हैं आप <laughs> तो असल में यार मेरे साथ भी हुआ था जो फिजिक्स का, का मेरा प्रोफेसर हुआ करते थे ना हमारे तो कम अज कम वो जब आप प्रैक्टिकल की बुक्स लिखते हैं तो बुक्स के कम अज कम दो या तीन नंबर होते हैं ठीक है और मेरे आत्मिक मुझे दो तीन नंबर भी नहीं दिए मेरे टीचर ने उसकी में आवाज लगा देता था बैठा होता था تو بہرحال اچھی کچھ یادیں رہے جاتی ہیں جو میرا مائک حبیب صاحب آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نائب شریف سنیں نا شریف ضرور سنیں گے شادی کرنا شادی کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہے احادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے یہ اور یہ جو آج کل جس قسم کی برائیاں ہمارے اس جو حضور کی سنت کہتے ہیں یا ہماری معاشرتی زندگی کا جو بہت ہی اہم پہلو ہے اس میں جو برائیاں در آ چکی ہیں اس کے لیے یا اس کے لیے لوگوں میں جو ہے تو شعور کے آگاہی ہے یہ ہونی چاہیے آپ کس طرح کہنے کی اس ٹاپک کو بند کریں نہیں یہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ آتے ہیں آپ ہیں مائک, مائک پہ اس کے مخالف میں جو ہے تو بیاں تو آپ نے چار چار شادیاں کر رکھی ہیں اس لیے آپ اس لفظ سے کی گئے ہیں ابھی کفل مدینہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے آج حقیقت بتا دی ہے تو آپ مجھ سے جلدی کہ بھائی آپ سے کیوں نہیں جلوں گا اب آپ دو دو تین تین شادیاں کرنے کے چکر میں پڑے ہیں تو آپ سے ہمیں جلن ہوگی حضرت ایک اپنی حقیقت بتائیے نہیں وہ تو میں نے یہ کہا کہ ذرا ہو رہی تھی میں نے نہیں کی تھی کہ ورنہ ہمارے یہاں تو شادیاں ہو جاتی اور یہ ایک حقیقت ہے جی ہمارے یہاں شادیاں جو ہوتی ہیں تو وہ جلتی ہو جاتی ہیں لیکن میں نے نہیں کی جلدی والوں نہیں نہیں اللہ نہ کرے جلنے والا ابھی تک تو کالے نہیں وہ اللہ کرے کہ کبھی کالا ہو ایسا ایسے ابھی آئیں ہمارے جناب سدائے رضا بھائی جو ہے تو وہ انشاء ایک بہت ہی سنجیدہ اور خوش قسم کا بیان دیں گے اپنے وہ حضرت اس ٹاپک پہ تو اگر کسی کو نیند نہیں آئے تو ان کو نیند آ جائے گی کسی نے اگر بسکٹ نہیں کھائے تو ان کو بسکٹ کھانے کی آواز آئے گی ابھی ہمارے عمران بھائی آئیں گے آ عمران بھائی آ جائے عمران بھائی چاہے کرم گے اور روم میں دو چار لوگ روم میں شاہی آپ جلیں شاہی آپ جلے نہیں آپ رش کریں جلے نہیں جلنے سے آپ کالے ہو جائیں گے جلنا بری بات ہے جلے نہیں آپ جلے نہیں رش کریں دعا کریں کہ یا اللہ تو میری بھی شادی خانہ آبادی فرما اور نیک رشتہ مجھے بھی اچھا اور نیک رشتہ نصیب فرما مجھے بھی یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی خوشیاں دکھا اگر آپ جلو گے کسی پر اگر آپ جلو گے نہیں تو آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی دعا کرو رش کرو یا اللہ دعا کرو یا اللہ جو نعمت نے خلا کو دی ہے مجھے بھی وہ نعمت عطا کر آپ ویسے ہی جینے ایک تو آپ ویسے ہی جینے آپ کو رشتہ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے آپ رشتہ بھیجیں گے سو جگہ آپ رشتہ بھیجیں گے تو شاید ایک آدمی آپ کو ہاں کرے تو آ جائے عمران بھائی تو آ جائے عمران بھائی السّلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری آواز مل جائے جزاک ملک ہے جزاکم اللہ خیر ایس ایچ او بھائی کو میں وہ اس بات کا جواب دینا چاہوں گا میں جو دو تین مشکل مشکل الفاظ کے جو انہوں نے پوشا معانی وہ پوشا مہانی وہ اس کا تو مجھے بھی نہیں معلوم کہیں الفاظ کیا تھے وہ کپو اتنی کیا وہ کیا یہ کہہ رہے تھے وہ جناب میں لائل ہوں مجھے نہیں معلوم فرسٹ ٹائم میں نے یہ سنا ہے نہیں نہیں سیریس نہیں سیریس دوسری بار میں چار آدمی کو لے کر جاؤ اور جناب چار آدمی بستا ہے چار آدمی جاتا ہے جناب یہ ناممکن ہے سوچو بھائی یہ بالکل ناممکن دیکھیے بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ فیملی سسٹم میں آئے جناب اب ہماری باری آئی ہے تو ہم نے بھی پیسے لینے ہیں ہم نے بھی ان کی شادیوں میں جناب پیسے لیے تھے طرح کی باتیں ہوتی ہے طرح کی باتیں ہوتی ہے اگر فیملی سسٹم میں آپ اور ہی بڑے چکر کر رہے ہیں آپ گھر سے دور رہنا اس لیے آپ کو معلوم نہیں چڑیل سے چڑیل سے انسان کی نہیں ہوتی جن انسان کی نہیں ہوتی جن جن کی جنس جائے گی انسان کی تو نہیں ہوگی انسان کی تو نہیں ہوگی جہل جو ہے وہ میرے لحاظ سے جناب جہل جو ہے وہ دور حاضر میں نہ ہی دیا جائے دور حاضر میں نہ دیا جائے تو کیونکہ ہر کسی گھر میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں بیسکلی اگر ہاں اگر یہ ذہن ہو کہ بالکل ہی لڑکا لڑکی الگ رہنا ہے تو پھر تو دیا جائے کوئی مظاہرہ نہیں ہے اور اگر کسی کے رینٹ سسٹم میں رہنا تو لڑکی اپنا جہیز لے کے جاتی ہے اس کو الماری اٹھا کر سالوں تک وہ رکھتی کیا فائدہ ایسی چیز کا فائدہ کیا ایسی چیز کا فائدہ کیا اور جو چیز ایکسٹرا میں آ جائے گی تو اور جو چیز ایکسٹرا میں جائے گی تو پھر آپ کو زکا بھی نہیں پڑے گی اگر آپ نے وہ چیز استعمال نہیں کری آپ کی اگر آپ نے وہ چیز استعمال نہیں کری آپ کی رکھی ہوئی ایکسٹرا ہے ایکسٹرا آپ کی میری میں ہے لیکن ایکسٹرا ہے آپ کو اس کی جگہ دینی پڑے گی میرے خیال سے ضرورت نہیں آج کل کے میرے خیال سے ضرورت نہیں کر کے بہت کم گھر اگر آپ کا یہ نیت ہے کہ کو الگ ہی رہنا ہے تو پھر تو صحیح ہے پھر تو آپ جائز ہیں جو کچھ دہنا پھر تو جو کچھ دیں باقی نبی کریم خیال سے باقی نبی کریم خریدم بھی ہے کہ بابرکت شادی وہ تو اس سے بھی لگا جتنا وہ زیادہ ہوگا اتنی بے برکتیاں ہوگا اتنی بے برکتیاں لے کر جو حرافات لون لیتے نا کہ جناب ہوں اس کی بھی شادی اچھی ہوئی تھی تو ہم بھی شادی اچھی کریں گے دس کسی کے تھانے ہوں گے یہ بھی ہوگا سب کے سامنے فلائٹ کو ہم یہ دیں گے جناب ایک فلیٹ کے کاغذات دیں گے ہم گاڑی کی چاوی دیں گے ہم اور سب کے سامنے بھی جلا والے پھر ہک میرے جناب ہم نے اتنا حق میر دیا ہے تو جناب دقت دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے تو جناب فضول ہے آج کل دونوں طرف سے آج کل دونوں طرف سے ہم وہی کیا دونوں طرف سے ہوتا نا ادھر دُلہ والے شوہر پڑتے ہیں ہک مہر کی سورت میں زیورات کی صورت میں ادھر سے دلہن والے کرتے شو آف رکھ لی یا ماؤ رکھ لی اس میں پورا جہیز آپ کا ہے نا بچھاوا ہے اور جناب ایک ایک کو لے جا کر وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں دیکھیں ہم یہ, ہیں ہم یہ بھی دے رہے ہیں یہ بھی دے رہے یہ بھی دے رہے ہیں جناب یہ دیکھیں ایک فلائٹ کاغذات بھی ہیں جناب یہ بھی ہے وہ بھی ہے یوں بھی ہے تباہ کر دیا ہے آج کل اور آسکر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود مو سے مانگتے ہیں کہ جی ہمیں فلیٹ چاہیے ہمیں بائک چاہیے ہمیں بزنس کر کے دیں ہمیں یہ کر کے دیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اسی پاکستان میں ہے عمران بھائی گیارہ آور کی مووی بنتی ہے سامان کی <laughs> ہاں بھائی گہرا ہو رہا کہ تو نہیں منتی اتنا بھی یار زیادہ موبائل گانا کرنے تو بہت زیادہ ہو گیا اتنی تو شادی کی بھی نہیں منتی بہت خوش ایکسٹرا ہو رہا ہے اچھا ون ون گھنٹے گی یہ ناٹ الیون آپ نے ایک ساتھ لکھا مجھے الیون لگا یہ اسکرین پر مجھے الیون ہی لگا بہت سی چیز ہے نا خرافت بہت ہیں شادیاں شروع ہوتی ہیں لوگ پہنچنا شروع کرتے ہیں بارہ بجے رات فجر کے ٹائم پر گھر پہنچتے ہیں اور سب جا کر سو جاتے ہیں شادی میں برکت کیسے آئے گی نمازوں کا خیال اس میں نہیں ہے لوگوں کا آج بھی صبح آج صبح کیا ہوا فجر کی آزان ہوئی ہے اور ادھر نہ کوئی غالبہ برات آئی ہوگی جو فجر کی آزان کے فورن بعد پٹاخے بننا شروع ہوئے بے انتہا پٹاخے پھوٹے بے انتہا اور فائرنگ ہوئی اب سوچے اس وقت تو وہ برات آئی ہوگی کیا حال नमाजों का कोई पता नहीं होगा उन लोगों को अपनी दूसरी चीजों का नहीं पता होगा नेक्स्ट गैदरिंग आज कल तो ये तो कोई कह भी देना जनाब पर्दर्ष्ट होगा तो यार क्या फसूलियात है क्या यार ये पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो जनाब मूवी नहीं होगी तस्वीरें नहीं होंगी मेहंदी यार ये तो पुरानी बातें होंगी छोड़ो यार ये तो उसे शादी है शादी एक मरताबाही होती है बार बार थोड़ी होती है शादी مووی بھی ہونے دو یار مہندی بھی ہونے دو مایا بھی ہونے دو ہلّا گلا ہونے دو ڈانس بھی ہونے دو اس کو بھی بلا لو اس کو بھی بلا لو <laughs> آج ایسا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ دیکھیں آپ آج آپ لوگ جو روم میں جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں روم میں بیٹھے ہیں اس سے آپ نظر لگائیں آج کا یہ موضوع ہے شادی کا اس پہ سب لوگ کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں یعنی آپ ہی کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو آج کا اس موضوع میں ہر شخص بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں نہ صرف یہ مائک پہ بلکہ ٹیکس میں بھی دیکھیں لیکن بھڑ فٹافٹ لکھ رہے ہیں اور اگر اسی کی جگہ کوئی اور دوسرا موضوع چل ہوتا تو یہاں پر سناٹا عظیم ہوتا سناٹا عظیم اور کفلے مدینہ بھائی آج ٹیکس لکھ رہا مجھے تو حیرت ہو ان کے ٹیکس پر کہ آج ٹیکس کیسے آ رہا ان کے بعد آج اتنا ٹائم کیسے آ گیا جو اتنا ٹیکس لکھ رہے ہیں کفل مدینہ بھائی ورنہ ان کا تو حال یہ تھا کہ کوفل مدینہ یہ صرف لکھ نہیں ہے ان کا یہ عمل بھی ان کا یہی ہے یہ ان کا عمل بھی یہی ہے کہ واقعی کچھ نہیں لکھتے نہ کچھ بولتے نہ کچھ لکھتے لیکن آج تو انہوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اتنا ٹیکس او ہو ہو نہ صرف یہ کہ ٹیکس لکھ رہے ہیں بلکہ باقاعدہ پوری ایک اپنی سوچ دے رہے ہیں اپنی فکر دے رہے ہیں لوگوں کو ایک, اپنا ایک ذہن بتا رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں شادی کے دوران لوگ, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں ایک درد جو ہے نا اپنا درد لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کمال ہے یار خوفنا مدینہ بھائی کمال <laughs> ہے یار یہ آج کا موضوع کیسا موضوع ہے یار <laughs> اچھے, اچھوں <کو laughs> اچھے, اچھوں <کو laughs> اچھے اچھوں کو بولنے میں مجبور کر دیا ابھی تک ہم سیدھے ٹاپک پر ہی ہے تو یار یہ دیکھو یار مجھے حیرت ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ غم مدیرہ بھائی کو یہ غم لگا ہے ان کے بیٹوں کی شادیاں ہیں ان کو ابھی تیاری اتنی کرنی ہے چالیس چالیس تولہ سونا دے رہا ہے یہ بےچارے اس لیے اپنا دل جلا رہے ہیں یہ بھی اپنا ٹیکسٹ لگ رہا ہے یہاں پر یہ بھی یہاں اپنا اتنا لگ رہا ہے یہ بےچارے بہت افسردہ ہیں اللہ ان کے ان کے بھی غیر سے ان کے ان کے گھر میں جو بچے ہیں ماشاء ان کی شادیاں خانہ بادیاں خیر سے فرمائے ان کو خوشیاں آتا ہے فرمائے لیکن یہ ایک, ایک, ایک جو ہے نا ٹھوس حقیقت ہے کہ باقی آج کل جو ہے نا وہ شادی بیاہ کرنا جو ہے نا ایک ہم لوگوں نے معاذ اللہ سما اللہ ایک بہت بڑا بہت بڑا ہم نے اس کو اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے شادی کرنا نکاح کرنا جتنا آسان ہے نا جتنا آسان ہے ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل کر دیا اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں, میں اب بھی وہی کہوں گا کہ اس میں لڑکے والے بھی قصوروار ہیں اور لڑکی والے بھی قصوروار ہیں دونوں قصوروار ہیں میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں میں اگر کوئی یہ کہے گا کہ صرف لڑکے والے قصوروار ہیں یہ, یہ غلط ہے میں اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں دونوں قصوروار ہیں میں یہ میں وہی حل کر رہا ہوں نا یہ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں یار میں نے اتنی سی بات کی ہے بھائی اگر لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں تو لڑکی والے جہیز دے دیں جتنی, جتنی ان کی گنجائش ہے دے دیں اور اگر ان کی گنجائش نہیں ہے تو ان کو منع کر دیں اگر ان کو نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں سے اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں کہ جو لالچی ہیں جن کے دلوں میں جن کے ذہنوں میں لالچ بھری ہوئی ہے تو وہ پھر آپ کی لڑکی کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں وہ تو تانے دے دے کر اور اگر آپ وہ لڑکی اس کی ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرے گی تو کو جو نا وہ کے اس کو جلا دیں گے یا تیزاب چھڑک کے جو کہتے ہیں پھٹ گیا چولہا پھٹتا نہیں ہے وہ ان میں سے اکثر جو وہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے یا پھر جو وہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جاتی لڑکی کو اکثر یہ ہوتا ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ نکاح کرنا الحمد للہ سم الحمد جتنا آسان ہے جتنا آسان ہے ہم نے کتنا مشکل کر دیا اسے اور ایس ایچ او بھائی کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ناک کا مسئلہ بنا لیا لوگوں نے ناک کہ فلاں نے اس طرح کیا میں ایسے کروں گا فلاں نے اس طرح کیا میں ایسے کروں گا یہ تو میرے گھر کی پہلی شادی ہے یہ تو میرے گھر کی آخری شادی ہے یہ تو میرے درمیانے بچے کی شادی ہے میں نے بڑے کے ساتھ ایسا کیا درمیانے کے ساتھ ایسا نہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے میرا بچہ کیا کہے گا میری بچی کیا کہے گی میرے گھر والے کیا کہیں گے میرے فلاں رشتے دار کیا کہیں گے تو یہ ہم نے اپنا ایکو کا مسئلہ بنا لیا ہم نے ایگو کا مسئلہ بنا لیا اپنا یہ ہم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا یہ ہم نے اپنے جو ہے نا بس مسئلہ بنا لیا کہ بس اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا تو ہماری ناک کرے گی ہم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو میرے بھائی یہ ساری خرافات جو ہے نا یہ ہمارے اس میں سب سے بڑا قصوبار ہم لوگ خود, خود ہیں ہم لوگ خود ہیں اپنے ہم لوگوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے ہم لوگوں نے خود اپنے لیے قبر کھو دی ہے ہم لوگوں نے خود اپنے لیے یہ آزاد تیار کیا ہے. اس میں کوئی اسلام نے جتنا ہمارے لیے آسانی رکھی اور دیکھیں آپ قرآن و حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات آپ اٹھا کر دیکھیں چاہے مہر کا معاملہ ہو سرکار نے فرمایا کہ جو بیوی بی اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے اس کی اس کی روایت میں آتا ہے اس کے لیے بہت ثواب کی بہت ہی اچھی اس کی خوشخبری اس کو سنائی گئی ہے حدیث پاک میں اس طرح سے جیسے انران بھائی نے ایک حدیث شریف پیش کی کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو دونوں طرف سے بوجھ کم ہو لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی آپ کو احادیث ملیں گی کئی آپ کو احادیث ملیں گی اور پھر سب سے بڑکا آپ خود پیارے آپ کا اللہ علام کا عمل آپ اللہ کا عمل جو آپ کے لخت جگر تھیں کیا ان کو جہیز دیا ہے یار چمڑے کا مشخیرہ دیا ایک جناب جو ہے وہ مٹی کے برتن دیے اور جناب جو ہے وہ ایک تکیا دیا ہے کیا دیا ہے کیا دیا آپ تو آپ تو مالک کے دو جہاں ہیں اللہ کی اللہ کی عطا سے مالک کے جہاں جہیں آپ چاہتے آپ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں آپ اپنی لخت جگر کو کیا نہیں دے سکتے تھے کون ماں باپ ہیں جو اپنے اپنی اولاد کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے جا رہے وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جائے جس گھر میں جائے وہ خوش رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیکھے لیکن آج ہم نے اپنا کیا بنا لیا آج ہم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہم بالکل اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں اسلام کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں ہر معاملے میں صرف شادی میں ہی نہیں ہر معاملے میں میرے بھائی ہر معاملے میں ہم ایک صرف بیٹے شادی کو رو رہے. میرے بھائی ہمارا طرز زندگی دیکھ لیں ہماری گفتگو دیکھ لیں ہمارا کردار دیکھ لیں ہمارا اخلاق دیکھ لیں ہمارا آپ جو ہے وہ ہمارا روز مرہ کا جو ہمارا رہن سہن ہے اس کو دیکھ لیں کس کس چیز پر روئیں کس کس چیز پر روئیں اور کس کس چیز پر جو ہے ہم آنسو آئیں ہر ہر ہر جگہ ہر اس میں یہی حال ہے میرے بھائی تو یہ جو نکاح کا جو معاملہ ہے یہ واقعی بہت آسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے ہم نے خود اس کو اتنا مشکل کر لیا اتنا مشکل کر لیا ہے کہ اب شاید اگر ہم اسے آسان بنانا بھی چاہیں نا تو شاید انفارچونیٹلی ہم بنا نہیں سکیں گے شاید ہم اب شاید بنا بھی نہ سکیں گے ہم نے جس کا جتنا اس میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے جتنا ہم نے اس میں جتنا ہم نے اس کے اندر جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں نا اس کو شاید اگر ہم اب سدھارنا بھی چاہیں تو شاید نا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ کرتا ہے وہ بچتا ہے حت الامکان اور آج کا بھی نے یہ رپورٹ دیکھیے اسرائیلی وزیر آدم کو جو مارا خوب لوگوں نے اور اس کو پورا لہول لہن کر دیا اسے دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی اس کو پورا مار مار کے اس کا پورا بھرکس نکال دیا دانت بانت سارے توڑ دیئے اور سارے اس کے جناب جو ہے نا برا حال کر دیا اس کا اتنا مارا اس کو اتنا مارا بھی ریپورٹ دکھا رہے تھے اس پہ جیو پہ جیو پہ دکھا رہے تھے مار مار کے اس کا پورا جو نا تھوپڑا توڑ دیا پورا پورا خونم خون پورا دانت ٹوٹے ہوئے سارے اس کا ایر بیڑا غلط کر دیا اس کا آ جائے ڈموجن بھائی